وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فبلا من الله ورضوانا صدق الله الذي صدق رسوله النبي الكريم العمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا بي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى عليك وصحابك يا حبيب الله مولاي صلى الله وسلم بعد من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهن عن فرسن یا اکرم الحاظ ربی على حل خل الخلق کل خاص اس صد کے سیر قرب شدہ اوہد کاملیت کے لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایا عزم ناز ثلافت کے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسل سال اس ہجرت پہ لاکھوں سلام اشباد کی سید المطقی چشم و گوشے بزارت پہ لاکھوں سلام اور وہ عمر جس کے آگا پیشہ فقل اس خدا دیس حضرت کے لاکھوں سلام سارے کے حق و بادی امام الہدا کے مثل شدت کے لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبانِ نبی جانِ و شانِ و عدالت پہ لاکھوں سلام اور زاہد مسجد احمدی پر بردرو دولت جیش عصرت پہ لاکھوں سلام در منصور قرآن کی بھی فلقی زوج نور عصرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہودا خلا کوش شہادت پہ لاکھوں سلام اور مرتضہ شیر حق اشق الشدین فاکیے شیر شربت پہ لاکھ سلام اصل نسل صفا وضے وسلم خدا باقل بلائت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر غل شاہ صحبر شکن دشت قدرت پہ لاکھوں سلام رسب و فروت ملت لاکھ و سلام اللہ تبارک بال جل جلا جلال ہو رام نبال ہو واطمہ وعظم شانہ وجل ذکر ہو واضح ہو حمد و سلام اور حضور برنور شاف یم الشور دستیر جہان غم گسار زمان، سید سروران، حامی و بے قسم عائد المسلیم النبیین، احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی واشحابی وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں عدیبرود السلام کرنے کے بعد ممبر و محراب ارباب فکر دانش نیا بھی ملز و مختصم سامل حضرات رب الجلال جل کے فضل و توفیق سے ادارہ خراط مستقیم پاکستان کے زیر تمام گوجرا والا قصل زمین پر بتی مورجحال میں سالانہ سام الدین کوس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حق چار رضی ربی اللہ تعالیٰ عنہ میری راہ ہے خالق کائنات جلنا جلال راشدین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزارات پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ابس الجلال ہمیں ان کی تعلیمات کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے فاملین کوس کی جامعیت کے لحاظ سے تمام اہم شعبہ کے موضوعات سے انتخاب کیا جاتا ہے سید عالم نور شفیع معذرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مساکت سے ہم تک پہنچا وہ صحابہ کرام الحمرضوان کی عظیم جماعت ہے کی سے حالانکہ اشاعت میں سب سے بڑا کا ہے اس بنیاد پر مطلب کے لیے دین کی برکات کے حصول کے لیے رسول اللہ, اللہ, اللہ کے مقدس ذواب کو فراج تحسین پیش کرنا بھی اسی مناسبت سے ہمارے قانونی کوچ میں اس سے قبل چار یار رب اللہ تعالی کے موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے اور جسے پینٹ کر کے تفصیلی کیا گیا تھا آج اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ خالق کائنات کے اللہ اس ہر طرف ذلبہ گر ہے کہ مجدد بے بین ملت امام علی سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریو رحمۃ اللہ علیہ فطاع رضیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں صلی خائے اربا ربی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین چار ارکان قصر ملت کثر چار انہار باغ شریعت حسائ فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہوئے ہیں کہ ان میں جس کسی پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے ان سے بڑھ کر کون ہوگا چاروں کی ایسی عصلت ہے کہ اگر آپس میں تقابل نہ کیا جائے اور کسی ایک کی ذات کی طرف بھی توجہ کی جائے تو ہر ایک کی ذات اتنی بے وسال ہے آپ کو لگے گا کہ ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے اتنی عظمتیں رد جل جلال نے عطا فرمائی بہر گلے کے عظیم چار باغ میں نگرم بہارے دامن دل میں کشد کے چار کہ ان چار پھولوں میں سے جس پھول کو بھی دیکھتا ہوں تو دل کی بہار اس طرف سنچی چلی جاتی ہے کہ یہی جگہ ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے عالم شفیح معذم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمتیں عطا فرمائی قرآن مجید برہان رشید میں جو ان کی عظمتوں کا طبقہ موجود ہے اور پھر امت جس طرح مانتی آئی ہے اسی لحاظ سے ایک مختصر سا خاکہ آج کی ہماری گفتگو کا حصہ ہے میری ہے خالق کائنات ہم فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما تفصیل پور میں منصور میں حضرت فریجنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو تعالیٰ ان آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھائی اس کی تفصیل میں یہ ذکر موجود ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین مہو اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کی تصویر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ون لذین ماہ بکر پہلے نمبر پر میت کے لحاظ سے جن کا ذکر ولین نے کیا صدیق رضی اللہ تعالی انہ آگے ہے اشدار حضرت ربی اللہ تعالیٰ کہتے اشدار امر کار کا سب اس سے حضرت سید نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخماع بینہم اسمان اب نہ عثمان اور آپس میں رحم دل اس کی مراد حضرت عثمان غنی رضا عنہ رخ کا ان سب جھوگے تم ان کو رقو کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے جو حضرت عبداللہ اپنا عباس کہتے ہیں تراہم رخ کا ان علی کہ اس کی تصویر حضرت سیدنا علی رضی اللہ و تعالی عنہ ہے اس کے بعد کہ فضل من اللہ وغیرہ کی ابزلین تصویر طلح و زبید جب ہے سیمارنا سبید عبد الرحمان ابن بن وساط بقاش و ابو عبیدہ ابن الجوا کہ ان کے چہروں میں علامات ہے سجود کے اثر کی وجہ سے یہ حضرت عبدالرحمان بنو حضرت اسادی وکاس حضرت ابو الدیدہ بن جڑا یہ لوگ ہیں ما سال فل تورا ما سال فل انجین قدر اندر شک آ رہ مثل اس کھیتی کے کہ جس نے اپنا پٹھا نکالا تو آ پھر اسے مضبوط کیا سستا سستا وا اب اس کی تصویر کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علو کہتے ہیں تو آ جا بکر کہ وہ جو پٹھا تھا اس کو مضبوط کیا حضرت صدی اکبر طاقت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دی عثمان اور وہ اپنی پنڈلی پر درخت کھڑا ہو گیا حضرت عثمان غل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یو جب ضر علیٰ بے الفار اور پھر وہ کھیتیسانوں کو اچھی لگتی ہے تاکہ کھانا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کھیت کو مقام حاصل ہوا ایسے ہی کتاب تحریر کے اندر اس آیا کریمہ کی تصویر میں کہا گیا ہے آپ شک آح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیتیر کیاکل حضرت صدیق اکبر تعالیٰ کے ساتھ عمر حیث تقریب پہنچائی حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ عثمان اور اس کے اندر یہ کھیتی جو ہے وہ گڑی ہوئی حضرت عثمان علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے سَستا علی پالی اور یہ کھی اپنی پنجلی پر کھڑی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو اس طرح سید بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تفسیر مرضی ہے اور متعدد کتب مطلب میں وہ موجود ہے تو اس مقام پر اسلام کی کھیتی جہاں سے چلی اور پھر اس کو عروج ملا اور اس کی وجہ سے مومنو کے دن ٹھنڈے ہوئے اور اس کو حسب ہوا اس کھیتی کے کی مختلف مراحل کا قرآن برحان رشید نے اربع، یعنی رضی اللہ کی مقدسہ سے کیا گیا ہے شفیع خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ نبی و عالم میرے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رب جلال نے میرے صحابہ کرام کو تمام جہانوں پر انبیاء کرام اور رسولوں کے صبح ہر ایک پر فضیلتھا فرمائی یعنی صرف اس امت یا اپنے عہد کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت فرمایا اس کا ہی ذکر نہیں کیا بلکہ حضرت حضرت علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں گزر کی, کی ان کا ذکر کیا اور قیامت تک کے لوگ جتنے آنے والے سب کا ذکر کیا فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام اور مسلم علیہ السلام کے سوا جتنی بھی انسانیت خالق حال کے کائنات نے ہر نبی کے صحابہ پر میرے صحابہ کو فضیلت دی ہے اور ہر رسول کے جو دوست ہیں ان پر ہلکے کائنات نے میرے صحابہ کو برقری عطا فرمائی ہے ان میں سے یہ سارے ہی عظیم ہے وقت مل ہم ارباسن اللہ نے ان میں سے میرے لیے چار کا انتخاب کیا اب یہ لفظ جی چار جس کو ہم اپنے اس میں بھی استعمال کر رہے ہک چار یاد اور ویسے بھی عالیہ سنت و جماعت جو نارا بلند کرتے ہیں سلفہ راشدین کے لحاظ سے تو اس چار پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع وسلم نے خود متعدد احادیث میں یہ لفظ استعمال فرمایا وقتار علی مل اربا ان میں سے میرے لیے چار کو چنا ایک تو اولین انتخاب ہے جو فرمائن محطہ رلی وحطہ رلی اصحابی رب جل جلال نے اپنے یہ مجھے چنا اور اللہ نے پھر میرے دیو میرے صحابہ کو چنا تو سید عالم نرم جسل شفیع مرسل صلی اللہ وسلم کی طرح سے جو جانب ہوا تو اس میں اولین انتخاب جو صحابہ کرام الحضبان کا ہے اس کے لحاظ سے بھی عظمت واضح کر دی گئی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑا منصب ہے جس قدر کسی کا علم ہوتا ہے اور جس قدر کس کی معلومات ہوتی ہے اس قدر ہی اس کا انتخاب اچھا ہوتا ہے تو خالق کائنات گندہ جلالو سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے اور ربض الجلال سے زیادہ کسی کی معلومات نہیں ہے تو پھر اللہ نے جن کو اپنے نبی علیہ السلام کی شعبت کے لیے چنا ہے یقیناً وہ سچے لوگ ہیں اللہ ان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ ان کے باطن کو بھی دیکھ رہا تھا. اللہ ان کے, نمحات پر کے, ساتھ ان کے والے ہیں. وہ بھی دیکھ رہا تھا اور اللہ اللہ کے کے وفاداریاں ہیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا اور خالقی کائنات اللہ جلال روز عزم سے جب سے اس نے ارغا پیدا کیا اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے جو مختلف مراحل تھے سارے کے سارے اللہ کے سامنے تھے الہم کا یہ سب سے بڑا مرتبہ و مقام ہے کہ ان کا چناؤ خلق کائنات کی طرف سے کیا گیا اور ربال جل نے اگل سے یہ طے کر لیا کہ جب نبی آصر الجمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلبہ گھر ہوں گے تو کون سے لوگ ہیں جو ان کے اولین شما شمار ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ سفر میں موجود رہیں گے خالق خال کے کائنات جلال نے یہ بلیم انتخاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ہیں یہ عظیم منتخب لوگ جو ہیں ان میں سے پھر ایک دوسرا انتخاب کیا گیا اور وہ انتخاب بھی خالق کے کائنات جلا جلالو کی طرف سے ہے وقت منہوم اربا ان میں سے جو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے ان میں سے رب پھر میرے رب نے ان شہابہ کی جماعت میں سے چار کو باقی سب کر جی لی اور چار کا میرے لیے انتخاب کیا ان چار کا ذکر کرتے ہوئے فرما ابابکر و عمران و علی اللہ یہ چار مقدس اور یہ چار عظیم شخصیات ان کو صحابہ کرام علیہ ندوان کی جماعت میں سے اللہ نے پھر منتخب کیا فجالہ مسئیر اصحابی اللہ نے ان کو میرے تمام اصحاب میں سے افضل قرار دیا اور ساتھ بولا وہ صحابی کل خیر اور میرا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خیر کے نہ ہو یہ ان خیر والے سب صحابہ میں سے پھر زیادہ افہلت والے ہیں اور چونکہ جب یہ جملہ بولا تو اس سے غور ہو سکتا تھا کہ دوسرے جو ہے شاید ان کی خیر میں کوئی کمی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خیر میرے جتنے بھی صحابہ کے نام علامدور ہے وہ سارے کے سارے خیر پر ہیں یعنی ان کو اللہ نے غیر کی عطا فرمائی ہے جیسے فرما کل ادوم میرے سارے صحابہ ہے ایسے ہی کل خیر میرے سارے صحابہ خیر پر ہیں اور ان خیر والے صحابہ کرام رام الگان میں سے رقیش الجلال نے ان چار کو مزید اونچا مرتبہ مرتبات کروایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اس کے پس منظر میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی صحابہ مرضوان کی جماعت میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو امت ماض اللہ ہلکا سمجھے اور ان کی شان و عظمت کے خلاف زبان کھولنے کو جائز سمجھے اور خیر میرے تمام صحابہ خیر پر ہے ان میں سے کسی کے لیے بھی تمہیں بات والوں کو جائز نہیں ہے کہ تم اپنی زبان ترقی ان کے خلاف کھولو عالم نور شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی نشانہ نہ بنانا آپ ہوتا ہوں جس نے صحابہ سے پیار کیا ہر ہر صحابی سے پیار اس سے پیار ہے اور ہر ہر صحابی سے, بغل سے بغل ہے لہذا میری نسبت سے تم نے ان کو عظیم جاننا ہے اس بنیاد پر یہ ہے لیتے ہیں اسے اعلی ان ہو پر تنقید کی جا جبکہ سید عالم نور مجسم شفیع محض نے یہ جملہ بول کے اسحابی کل خیر کہ میرے سارے صحابہ خیر بھی ہے اور عدول بھی ہے اور ہر ایک پر تنقید کو فرما یہ میری ذات پر تنقید شمار ہوگی اور ہر ایک سے پیار میرا پیار شمار ہوگا اس بار جو مطلب صحابہ کرام علیہ مرودوان کے لحاظ ہے اسے بھی اس حدیث شریف میں واضح کر دیا گیا یہ حدیث شریف جس کو شفا کے اندر فکر کیا گیا اور صحابہ کرام علیہ امرود کی توقیر کی فصل میں باقی بھی تمام کی کے کیا گیا ہے سید عالم نور شیعم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اٹھارہ ہزار نو نمبر اڑتالیس ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرشا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اصحاب میں سے سب سے فضیلت والے چار ہیں یہاں پر بھی اربع کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا اور خیبر سرایہ ارب اور بہترین جنگ جو چھوٹے لشکر ہیں وہ چار سو ہے وہ خیر الجوش اربا تو آلاف اور بہترین لشکر چار ہزار ہے اس مقام پر فی الدعال نورسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے جو افضل ترین ہیں باقی سب میں سے ان کا چار کا ذکر کیا اور جن میں پھر آگے فضیلت کی وہی ترکیب ہے جو ترکیب ان کی ثقافت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے مقام پر خطاب جس کو حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی کشرت پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب جلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اصحاب میں سے چار کے ساتھ منفرد پیار کروں چار کے ساتھ حالانکہ سب ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور سب کے سب ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجم یہ کد میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی اس عظیم جماعت میں روم ربش الجلال نے چار کو جدا کر دیا یعنی چار کی عظمت بالکل دوسروں سے جداگانہ بنائی ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان چار کے ساتھ منفرد قسم کا یکتا پیار کروں واقعی اور پھر رب نے مجھے یہ بتایا ہے یحبہم کہ وہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اس نے مجھے بھی حکم دیا کہ ان چار سے ایک خاص طرح کی محبت رکھو اور اپنے بارے میں ربض الجلال نے بتایا کہ میرے محبوب یہ تمہارے صحابہ میں سے جو یہ چار صحابہ ہیں ان کے ساتھ میرا ریاست طرح کی میری ان کی محبت ہے کھلنا منہم صحابہ کرام رضوان کہ ہم نے پوچھا یا <تصحاب> رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم وہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ نے خاص محبت کا آپ کو حکم دیا ان ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان میں ہوں ہم ہمارا نام بھی ہو اب ہزاروں صحابہ زیادہ گرام الحمرضوان ہے تو سید عالم نور مسلم شدی مظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کر کہ جب چار کا ذکر کیا تو دل ہر ایک کا چار میں شامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اتنا ارشاد فرما دیا ان یاد رکھو ان چار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام بھی موجود ہے ساکاطا اس کے بعد خاموش ہو گئے قال پھر اما علی چار صحابہ جن کی جدا محبت کا حکم دیا گیا اور اللہ فرماتا کا پیار کرتا ہوں محبوب تم بھی ان سے پیار کرو سید علی رضی اللہ تعالی عمو کو ان چار سے خارج نہ سمجھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انحو کا نام ان چاروں میں موجود ہے جس طرح کے پھر خود چاروں کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مقام پر فرما دیا وقت اربا ابا بکراسمانے و و و جل ان میں سے چار کو چنا اور چاروں کے نام یہ ہیں اور پھر چاروں کے نام ترکیب سے جو بیان کیے تو یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے کہ جس طرح صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور ہر حدیث میں یہی ترتیب ہے اور جہاں بھی ذکر ہوا جیسے پہلا حصہ جو تم سن چکے ہو اور وہ چھپ چکا ہے اس میں متعدد مقامات پر یعنی اگر مسجد نبوی شریف کے پتھر رکھنے کا موقع ہے تو وہاں پر بھی رکھتے ہوئے اسی ترکیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے ایک ایک پتھر رکھوایا اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترکیب کی پابندی کیوں کی گئی فرمایا اس ترکیب پر اللہ ان کو میرے پاس خلافت ادا کروائے گا تو اس بنیاد پر یہ ترتیب ترکیب ولایات بھی ہے ترکیب فضیلت بھی ہے اور ترکیب خلافت بھی ہے اور سید عالم نورسم شفیع وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ان کا ذکر ایسے ہوا کہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا, سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو امرت نے جب ذکر کیا تو مشترکہ اگر بات ہو رہی ہے تو پہلے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور چوتھے نمبر پر حضرت علی سعید العلیٰ طلباء رض کا ذکر کیا یہی ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے بیان کے لحاظ سے رہے ہوئی اسی ترتیب پر امت کا عقیدہ رہا اور ہر دور میں اسی ترتیب کے لحاظ سے امت کو یہ سبق پڑھایا جاتا رہا تک کہ جس وقت عقائد کے بعد میں امام اعظم ابو حلیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی فی کے اکبر متمر فرما رہے تھے اس فی کے اکبر کے اندر ان تمام نشوش کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حلیفہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں افضل دن النا علیہ و کہ انبیاء کرام علام کے بعد تمام لوگوں میں سے سب سے بڑی شان حضرت سید نسی جی کے تعالی عنہ کی ہے سما اما ربر الفط الفاروق ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے عثمان ابلان اور یہ ثابت رہے حق پر اور حق کا انہوں نے ساتھ دیا تو فی کے اکبر کے اندر حضرت امام اعظم ابو حلیفہ رحم اللہ تعالی نے جو عقائد کے موضوع پر اپنی کتاب ایک امت کے عظیم مذہبی اور ایکچر کے طور پر عطا کی اور جسے ہر دور میں رکشاں بنایا گیا اس میں الفاظ میں بھی اور تربیب میں بھی وہی اسلوک استعمال کیا جو سید عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا اور یہ تعریم کو آگے اس کی وضاحت کر رہے تھے اور آج تک انہی کا وہ دیا ہوا طریقہ ہم اہل حق کے پاس موجود آگے تبلیغ کی جاتی ہے سید عالم نور مجسم شفیع محسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں خلافہ ان کی عظمتیں ہر مقام پر ظاہر ہوئی یہاں تک کہ میدان معاشر میں بھی جب دنیا کے بادشاہوں کے جو وزیر ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے نہ ان بادشاہوں کے پروٹوکول ہوں گے اور نہ ان کے وزیروں کے پروٹوکول ہوں گے مگر حشر میں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا وہاں آپ کے وزیروں کی عظمت کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہوگا جب سب کے پروٹوکال ختم ہو چکے ہوں گے فلاف سے راشدہ کا پروٹوکول میدان معاشرے میں بھی موجود ہوگا اس سلسلہ میں سید عالم نور نورسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محدود صباب کے اندر تفصیل سے موجود ہے سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حشر با ہوگا قیامت کدل ہوگا یونادین یوم القیامہ کے نیچے سے ایک آواز آئے گی این اصحب محمد صلی اللہ علیہ کہاں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحا اب ایک لاکھ چوبیس ہزار امبلا علیہ السلام کی امتیں موجود ہیں مگر ان سب میں سے اس امت کو یہ شان ملے گی کہ باقی سب کے اصحاب کو ابھی نہیں پوچھا جا رہا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے وفا کی ہے ان کے اصحاب یقیناً قدر اصحاب ہے لیکن جو پہلا اعلان ہے وہ اس امت کے لحاظ سے ہے کہ عرض سے یہ آواز آئے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس آباز کے بعدان و علی اب یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں صحابہ کے سامنے اور پھر یہاں بھی نام لیتے ہوئے وہی ترتیب ہے جو ترتیب خلافت ہے اور ہر لفظ میں نبی السلط اسلام کے علم کا اظہار ہو رہا ہے اور جو جو کسی کا مرتبہ ہے اس پر اس کا بیان لازم سمجھا ہے اور میدان میں جب میرے اصحاب کے بارے میں اعلان ہوگا بکر ہوا عمر ہوا عثمان ہوا علی اللہ اللہ عنہم عنہ میرے ان چاروں صحابہ کو بڑے پروٹوکول سے میدانِ معاشرے میں جلوہ کر کر دیا جائے گا اس کے بعد فائیو قانون ابھی بکر جب چاروں میدانِ معاشرے میں آ جائیں گے ترد الجلال ہر ایک کو ان کی سیٹ دے گا اب حشر کے میدان میں یہ تمہارا منصب ہے یہاں تم بیٹھ جاؤ اور آج یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میدان معاشر میں دوسرے لوگ تو ابھی کسی کی آئڈر کے ملتوی ہیں کہ ان کا بنتا کیا ہے ان کا ہوتا کیا ہے اور تم میرے محبوب کے عظیم خلفہ ہو میں تمہیں میدان معاشر میں عہدے عطا کر رہا ہوں کہ جن عدود کے اوپر سائز ہو کر تم حکم چلاؤ گے اور جنہ تمہارا حکم تسلیم کرے گی آپ اشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ابو بکر کے عہدے کا اعلان ہوگا اللہ فرمائے گا ابو بکر آپ آب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے کے بعد کیا کرے فَأَدْخِل من اللہ کی رحمت سے جسے چاہو اسے جنت میں داخل کر دو اور پہلا عہدہ سیدنا اب صدیق حد یا اللہ تعالی کا ہے اب ان کو یعنی اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی ایسی معلومات دی جائیں گی اور ایسا اختیار ان کو دے دیا جائے گا کہ ہلکے کائنات کی طرف سے فرما جائے گا آج ہی منشیتا منشیتا ابو بکر جسے چاہو اسے جھڑکی دے کے پیچھے ہٹا دو اسے جنت میں نہ داخل ہونے دو اور جسے چاہو اللہ کی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو یہ ہے اس امت کے اس پہلے بڑے انسان کا عہدہ جس کو امبیائی ارام علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ عطا آیا گیا ہے وہ افضل الخل رسل سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان معاشر جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے اور بڑی بڑی اونچی کرسوں والے نیچے گر چکے ہوں گے اور بڑے بڑے تاج والے اپنے تاج ہو چکے ہوں گے لیکن تاج دار صداقت کا منصب کتنا بڑا ہوگا کہ خر کے کائنات دلّا جلال کی طرف سے یہ منصب دیا جائے گا اور یہ منصب دونوں لحاظ سے جامل رکھتا ہے ایک جنت دینے کے لحاظ سے دوسرا جنت سے محروم کرنے کے لحاظ سے یہ تمہاری شان ہے منشیتا جسے چاہو تم داخل کرو جسے تم چاہو دو اب سمجھے صدیق اکبر اللہ کروشی کا جو مستحق ہوگا جنت کا اسے محروم کر دیں گے اور جو غیر مستحق ہوگا اسے مستحق قرار دے دیں گے نہیں جن کی صداقت طے شدہ ہے اور تمام امتوں کے صدیقوں میں سے جن کا بڑا مقام ہے ان کی اس لڑوں کے لحاظ سے ہی رب کو ان پر پورا اعتماد ہے کہ یہ اسی طرح کوئی ظلم نہیں کریں گے لیکن اس سے ان کی شان ظاہر کر دی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت پر اعتماد نہیں کر سکتا وہ کل جنت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے کیونکہ اس صداقت پر جب رب نے اعتماد کرتے ہوئے ان کے ذریعے سے کہہایا ہے کہ آپ نے داخل کرنا ہے جسے داخل کرنا ہے اور آپ نے روکنا ہے جسے روکنا ہے اب جو بھی عقیدہ کے میدان میں ناکام ہو چکا ہوگا اور جو بھی آوال کے میدان میں اس حیثیت میں ہے کہ حضرت اکبر ربی اللہ تعالیٰ ہو اللہ کی دیوی بصیرت کے مطابق اگر روکنا چاہیں گے تو اللہ نے ان کو اختیار دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیش بھی اعلان کر دیا تاکہ لوگ جانے کہ کے کائرو جل نے حضرت ہے اس کے ساتھ ہی فرما وَيُقَالُ لِعُمَرَ <حَبْتَاف> پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کیا جائے گا کیا کس المیزان عمر تم تراجو کے پاس کھڑے ہو جاؤ جہاں امال تولے جا رہے ہیں وہاں تم کھڑے ہو جاؤ رحمت اللہ منشیتا حضرت عمر ربی اللہ تعالی عنہ کو ترازم کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کر دے دیا جائے گا عمر جس کا چاہو نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر دو اور جس کا چاہو نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دو یہ حضرت سید عمر اللہ جو خلاف خلافتے راشدہ ڈالے دوسرے نمبر پر ہیں ان کو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ مقام و مرتبہ میدان حشر میں دیا گیا ہے اور اس مقام پر یقیناً اللہ کی طرف سے جو اللہ کا نظام عدل ہے اس سے بڑھ کے کوئی عدل نہیں کر سکتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو عدالت انہوں نے قائم کی اور ان کے زمانہ اقتدار میں یہاں تک کہہ دیا کہ نیل کے کنارے اگر کوئی کتا یا بکری کا بچہ بھی باقاعدہ گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا اور عدالت کے سارے پیمانے پورے کیے ہیں میدان معاشر میں وہ کسی سے ظلم نہیں کریں گے لیکن یہ ان کو اشتہار دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی وہ دیکھیں گے کہ بد عقیدگی آ گئی ہے اور اس انداز میں منصب نبوت اور مقام رسالت کے لحاظ سے جو نسبت کا تقاضا تھا کہ ان کی آل کو بھی عظیم جانا جاتا ان کے صحاب کو بھی عظیم جانا جاتا اور جس نے اس نسبت کا احترام نہیں کیا اور کسی ایک جہت میں اس نے اپنے دل میں بھول رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب الجلار کی طرف سے یہ پورا اختیار دیا گیا کہ تم خود جس کو چاہو اس امال کو بھاری کر دو نیریوں کا بلڈا بھاری ہو جائے اور جس کا چاہو تم اس کا اس کی ایسے شوٹنگ کی بری کر فلا ہلکا کر دو اور اس کو جیت سے معروم کر دو یہ مقام عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ تعالیٰ کے لحاظ سے بیان کیا جو جلد نمبر دو سفا نمبر ایک ہزار پر موجود ہے اب وہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباں پہ ہمیشہ رہی اور جس ترتیب پر آج بھی سنت کے نام لیتے ہیں ترکیب کا اظہار اس عدیشی میں بھی ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے نمبر پر میدان جلال کی طرف سے حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے دو پوشاک اب یہ ایک انفرادیت ہے پہلے دو ضوابط کے لحاظ سے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ نے فلا تک لا محتا تلقانی اے میرے عثمان تجھے میرا رب خلافت کی کمیز کہنا آئے گا اور اگر منافق اس قمیص کو اتارنا چاہے اور تم نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کمیز نہیں اتارنی جہاں یعنی تک اس کمیز کے پہلے ہوئے تمہاری ہو جائے اور تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے تو حضرت مظلوم سمان کو ایک شان دی گئی میدان معاشرے میں کہ ان کو اس خلافت کے لحاظ سے دو پوشاکیں عظیم شان پہنائی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا البشہ عثمان اب میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں میں نے جب سے آسمان پیدا کیے نین انشا تو خلق السماوات کیول زمین و آسمان کی تقریب کے وقت ہی میں نے کچھ جوڑے تیار کر دیے تھے یہ قیامت کے دن اہل جنت کو دیے جائیں گے وہ پوشاکیں آج تمہارے ہاتھ سے تقسیم کروائی جائیں گی تمہارا یہ منصب ہے کہ تم جسے چاہو یہ پوشاکیں عطا کرو جو پوشاکیں میں نے اتنی دیر سے اہل جنت کے یہ تیار کی ہے تو اس بنیاد پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منصب کا بھی سید عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا چوتھے نمبر پر رضی اللہ حضدی بے جدی ہیل چلنا پر حضرت سید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان محشر میں اللہ ایک عطا فرمائے گا ایک چھڑی اور ایک ڈنڈا وہ کیسا ہے کس درخت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے نیل شاہدارا یہ اثار اس درخت کا ہے اللہ, اللہ و عز و جو رب، رب جنت میں لگایا ہے درخت کا اثر ربش الجلال کی طرف سے علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا لو اور کہا جائے گا اے لی یہ تمہارا اختیار ہے تو جو حوض سے پانی پینے کا حقدار نہیں اس ڈندے سے ہاتھ کے دور کر دو اس کو میرے حوض کے قریب دو میرے حوض کے چارجنہ بنا دیا گیا ہے حوض کو مرضی کے مطابق پلایا جائے گا اور جس کو تم چاہتے ہو اس ڈندے سے آنکھ کے دور کر سکتے ہو تو سیدھا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو میدان معاشر میں عدالت کے مطابق بغیر کسی کی کے ظلم کیے وہ جو حقیقی طور پر حقدار ہے اس کے لیے انتظام کروائیں گے اور جو اس پانی کا حقدار نہیں ہے اپنے کسی ترطوب کی وجہ سے سید رضی اللہ تعالی ہو اس کو ڈنڈے سے ہار کے دور کر دیں گے اب دیکھو میدان معاشر ہے دنیا کے بادشاہ اپنے کیے پہ رو رہے ہوں گے اور میدان حشر میں جن کے وزیروں کی یہ شان ہے اس بادشاہ عالم کا مقام کیا ہوگا سید عالم نور مجسم شفیع مظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت پر متبقل ہونے والے یہ مقدس محسوس ان کے اتنے پروٹوکول ہیں ان کے لیے اتنی عسمتیں ہیں اور ان کے لیے میدان معاشر میں اتنی سہولتیں ہیں اور ان کے اتنے مناسب ہیں تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع مظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی مرتبہ تو بہت بڑا ہے یہاں جہاں ایک لحاظ سے ہم کتنا روافض کے لحاظ سے ان چاروں مقدس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اسمت کو سند میں موجود ہے وہاں کتنا سوارش کے لحاظ سے بھی اس بات کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میدانِ معاشر میں سید یالم نورسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ اس انداز میں میدانِ معاشرے میں پیش کیا جیسے کوئی نہایت ہی غم کا مارا ہوا انسان اور نہر نا کی نامور نا امید شخص ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشر میں جو شان اور عظمت ظاہر ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب ربلال نے ان کے غلاموں کو کتنی اونچی شان و عظمت میدان معاشرے عطا پروا رکھی ہے سید عالم نور مجسم شفیع مظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسرے مقام پر اپنے صحابہ کی اس عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل سے یہ بیان کیا حضرت انس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا لہوزی اربات و ارکان میرے حوض کے چار کونے ہیں جو حوض قسل ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں وہ حوزل جس کی پیمائش کسی انسان کے واقع نہیں اتنا بڑا حوض اس حوض کے چار کنارے ہیں اور ہر کنارے کے لحاظ سے ایک اعزاز بخشا گیا ہے بکر یہ اس کا پہلا کونا ہے وہ کونا حضرت سیدنا رشیدی کے اکبر حضرت اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں ہوگا یعنی اس کے نگران وہ ہے اس کونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دائیں طرف اور بائیں طرف جو کا ایریا ہے جو ہزاروں میلوں پر مشتمل ہے اس سب کی نگرانی حضرت شدی کے اکبر رحم تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر فرماوری بد عمر اور دوسرا کونا اس کا حضرت اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کنٹرول میں ہے. کنٹرول میں ہے وہ راب علی چوتھا کونا اس کا حضرت سیدنا علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوگا ان کے کنٹرول میں ہوگا اب یہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلطل نے بھی اس کی کا عرص بیان کیا اور اس کا طول بیان کیا یعنی وہ ہزارہ ہاں میل سے بھی زیادہ علاقہ بنتا ہے اور محبوب علیہ السلطلام دنیا میں تقریر کرتے ہوئے فرما کرتے تھے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے بخاری شریف میں ہے علی جس منبر پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں یہ حوضے تو سو لگا ہوا ہے دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے نمبر کا یعنی وسلم کو نے اس کے جو چاروں کونے ہیں،, ہیں ان کے لحاظ سے وضاحت فرما دی ہے اگر آپ نے توجہ کی تو پھر اس نظیف سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ان چاروں کا ذکر نبی علیہ السلام کس تنظیب کو فرماتے ہیں ان چار کونوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا کونہ حضرت اکبر حضی اللہ تعالی ہوگا دوسرا کونا حضرت عمر حضر اللہ تعالیٰ اور تیسرا کونہ حضرت عثمان غنی حضر اللہ تعالیٰ اور چوتھا کونا حضرت علی حضر اللہ تعالیٰ یہ بار بار جو ترتیب آ رہی ہے یہ ترتیب صرف اور صرف سنی کے بھی تو ظاہر کرتی ہے ایک طرف وہ خراق راشدہ اور دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام کا علم ہے ایک وہ طبقہ جو خراق راشدہ کا تو نام لیتا ہے مگر کہتا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو کل کی بھی خبر نہیں تھی تو میں کہتا ہوں جسے کل کی خبر نہ ہو وہ دوسرے کو پھر کہنا بنا دیتا چوتھے کو تیسرا بنا دیتا اگر انہیں پتا نہ ہوتا کہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسال پہلے ہونا ہے اور حضرت کیوں بیان کرتے تو جس میں حضرت صدیق اکبر کا نام پہلے ہے حضرت فاروق اعظم کا نام بعد میں ہے حضرت عثمان غنی کا نام اس کے بعد ہے حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان تینوں کے بعد ہے یہ ترکیب بیان کر رہی ہے تو تردیل اجلال نے ان چاروں کے وسال کے جو دن تھے اور زندگی کے جو سال تھے ان میں سے ہر ہر دن کا علم بھی نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا چاروں کا چار ہونا اور راستہ کی اس منصب پر فائد ہونا اور اس ترتیب کے ساتھ یہ ایک لحاظ سے رواف کے لیے سبق ہے اور دوسرے لحاظ سے خواہ کے لیے سبق ہے اور اہل سنت و جماعت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات اللہ دلال نے کیسے اسی منصوبے کے مطابق اور اسی انداز کے مطابق ان کے ضلعوں میں یہ ترتیب رکھی ہے اور یہی ترتیب مسجد کے ممبر و لہٰذ پر اور یہی ترتیب ہر جگہ بیان میں اور یہی ترتیب جو ہے وہ ترتیب بلایت اور ترتیب حلیلت اور ترتیب خلافت یہ بارہا شکی وزم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں اور یہ جامعیت ہے ہمارے لیے نثرت السلام کی کہ ایک کہنا کہ اس سے کوئی معنی پر کے سبق حاصل ہو یہاں معنی کے لحاظ سے بھی سبق حاصل ہو رہا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے بھی سبق حاصل ہو رہا ہے کوئی ذریع ایسی نہیں ہے جہاں چاروں کا نام ہو اور اللہ نبی علیہ السلام نے ترتیب کو یوں استعمال کی ہو پیسے حضرت عمر کا نام لے لیا ہو بعد میں حضرت اکبر کا, کا لیا ہو بعد میں حضرت علی کا لیا ہو چوتھے نمبر پہ حضرت کا لیا ہو حضیط اللہ تعالیٰ ایک بھی حدیث اب کو نہیں ملے گی اور اس ترتیب کے ساتھ جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں ایسی مستقبل حادیث ہمارے نبی جہاں بھی ذکر کیا اس طرح ذکر کیا لہذا یہ جو پہلا رب کی طرف سے پہلا کس کا ہے دوسرا کس کا ہے تیسرا کس کا ہے اور چوتھا کس کا ہے بلائے رب نے ہے اور بیان حضرت محمد وسلم نے فرمائے ہے اب کے بنانے پر بھی کسی کو تنقید نہیں ہو سکتی اور احتجاج نہیں ہو سکتا اور ایمان یہ محفوظ رہے گا کہ وہ اس پر یقین رکھے گا کہ عالم شفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شانے دی ہیں یقیناً وہ عظیم سانح ہے اور ہر ایک ہی ایسے کہ میں نے اعلی حضرت کا یہ سال کہ ان چاروں میں سے جس ایک کو بھی دیکھے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا ہر ایک اتنی شان ہے ہر ایک کی اتنی شان ہے ہر پوری ایسا ہے ان چاروں میں سے کہ جسے دیکھو لگے گا یہی اس نے بنا ہے اور یہی گھومشن کی جان ہے اور یہ ہر ایک کا جدا جدا طور پر یہ انداز ہے اور اگر آپ اس میں کمپیرٹی انداز میں دیکھو گے تو پھر ترتیب وہی ہے جو ترتیب کی زبان سے ثابت ہوئی ہے اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر متدد فراہمی کے سلسلہ میں موجود ہے حضرت ابو زر غفاری اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم نور مدسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھا کہ کنکنیاں تشبیح کرتی دی ہے میں خود اس کا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عن الداعور جلد نمبر چھ کے اندر پانچ سو تراسی صفحے پر سے یہ اور دیگر کئی علامات موجود ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکی تصویر کرتی ہے پھر فی ابھی بکر میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں بک کر کے لیے رکلمہ کرتے دیکھا ہے سمنا سی یجے عمر اور میں نے حضرت عمر اللہ تعالیٰ عمل کے ہاتھ میں بھی کنکریوں کو تشویش کر کے سنا ہے سنما عثمان اور میں نے حضرت عثمان غنی حضرت اللہ تعالیٰ عمل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے کے سنا ہے کہتے ہیں قول کون علیہ السلام آج ہی خلافت النبو سے یہ جس انداز میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے نبی علیہ السلط اسلام نے فرما یہی ترتیب میری خلافت کی ہے جس ترتیب سے بیان ہوا کہ پہلے خرصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا اور اس کے بعد کا اس مقام پر ذکر کیا گیا تو سید آدم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ خلافت کی ترتیب ہے جو میرے پاس رب جلال اسی ترتیب سے ان لوگوں کو اس منصب سے فائد فرمائے گا مسترقل للحاکم کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر پر یہ موجود ہے حضرت رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ایک خواب سید عالم نور مدسلم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبصرہ فرماتے ہیں جو ایک صالح آدمی کو نظر آیا خواب کیا تھا بکر نیتا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر ربی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا اور پھر کہتے ہیں ولیتا عبر بے ابی بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ عنہ کا دامن پکڑا ہوا ہے ولیتا عثمان و عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ رضا عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا ہوا ہے اب یہ ذکر ہو رہا تھا سلطہ سلطہ کا اس مقام پر تو کہتے ہیں جس وقت یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ بیان کیے ایک شاہ آدمی کو خواب دکھایا گیا اپنا نام نہیں لیا نبی علیہ السلام نے فرما ایک شاہ آدمی کو خواب دکھایا گیا آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دامن حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اور حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن حضرت عثمان غمی اللہ تعالی نے پکڑا ہوا ہے الحاکم میں اس کا ذکر ہے اب بہت سی باتیں ایسی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولتے تھے صحابہ کی سوچ پہنچ جاتی تھی جس طرح بخاری شریف میں ہے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا اندا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا تو اس بندے نے اللہ کو ترجیح دی اللہ کی جانب کو زیادہ منتخب کر لیا صحابہ کہتے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا میں تج ہوا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ جس پر ایسے رونے کا اظہار کیا جا لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تو اپنی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ رب نے مجھے اختیار دیا ہے چاہو دنیا میں ہمیشہ رہو اور چاہو میرے پاس آ جاؤ تو سرکار نے فرما میں رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے اب باقی کو سمجھ نہیں آئی لیکن ہر جو مزاج ہے ان کو سمجھ آئی ہے تو ایسے ہی باتیں کچھ موجود تھا اب کہتے ہیں جب ہم من اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سن کے ہم اٹھے تو ہم سب نے ایک مطلب پکا سمجھ لیا تھا کہ راج مسالے کون ہے اور پھر آگے یہ سلسلہ کیا ہے پڑھوا رہے کہ ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے اس نیک بندے سے کوئی دوسرا اور بندہ مراد نہیں خود نبی علیہ السلام کی ذاتی گرامی مراد اب دیکھو یہ نبوت کا خواب ہے اور نبوت کا خواب تو واحد ہوتا ہے اب واحد سے کیا مجمول ثابت ہوا کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض کومان غنی حضرت عمر کا دامن پکڑے ہیں حضرت عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کے ساتھ منسلک ہیں کہتے ہیں یہ جو خواب میں بیان کیا گیا تھا بلا تو ہاض نبی بار صلاحی نبی رہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حساب سے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ اس انداز میں خلاف ترسیم ہوگی کہ جو ترتیب دکھائی ہے تف کے ساتھ پھر خلافت بھی آئے گی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متصل ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن ہو اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حضرت عمر اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ تین ہی مقام تھے کہ جہاں بذات کی ضرورت تھی اب چوتھی تو ظاہر ہے کہ چوتھا اور ہے ہی نہیں کوئی حضرت غنی رضی اللہ عالیہ کی خلافت ہے تو ان تین کا یہ اطفال اور خلاف فصل حضرت احمد ارون کے ساتھ متصل حضرت عمر ارون کے ساتھ متصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب شادم علیہ کے سامنے بیان کیا اور انبیاء کلام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں اور یہ یہاں خلافت کی ترتیب خلافت کا فیصلہ اور پھر ناموں کی جو ترتیب ہے اس کو اسی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے جس طرح کی احادیث میں موجود ہے ایسے ہی ایک اور مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر خواب کا لفظ بولا اور اس خواب کی خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجاحت فرمائی اس عزیز شریف کو ابو داود شریف میں ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو بکر یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا من رہا منکم کون ہے تم نے سے من رہا مواد جس نے خواب دیکھا ہو رسول اللہ صلی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے یہ مجھے سب پڑھ کے بیٹھتے ہیں کبھی پوچھتے کون ہے جو تم نے بیمار کی عیادت کر کے آیا الحم اللہ کو عمل کے میدان میں مزید تیز کرنا مقصود تھا کبھی ہوا ہے لیکن یہ عمل کر کے آئے تو ہو سکتا ہے ہمارا حساب ہو اور نبی علیہ السلام حاضری لگائیں تو ہمارے پاس کچھ ہو جو ہم پیش کر سکیں تو بالخصوص پہلے حصے میں بہت سی ایسی محافل منعقد ہوتی تھی جب نبی علیہ سلامت اسلام پوچھتے تھے بتاؤ میرے صحابہ آج کس کس کو خواب آیا ہے اور کیا کیا خواب تم نے دیکھا ہے ایک دن جب نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے پورا کون سا خواب کہا رئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا تراشی نیچے اترا ہے آسمان سے اس تراجو کا نظم ہوا ہے اور وہ تراجو بہت بڑا ہے پھر سرما تا انتا اس قراجی میں ایک پلڑے میں محبوب آپ کو بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبت صدیق رضی اللہ عنہ کو مٹھایا گیا میں نے دیکھا جس پلڑے میں آپ تھے وہ پلڑا بھاری نکلا آپ کی شان جو ہے اور بالکل کرام بالکلام السلام سے بھی بڑی شان ہے تو کہہ لگے میں نے دیکھا درجو کے اندر جس جانب آپ ہیں اس ہے پلڑا کتنا بھاری تھا اور کتنا اس پلڑے کے اندر دوسرے پلڑے کے مقابلے میں زیادہ بکار موجود تھا پھر فرمایا وہ سینا ابو عمر دوسری مرتبہ حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا ابو پکڑ اب ریزلٹ یہ نکلا کہ حضرت صدی اکبر رضی الباح تعالیٰ جس پلڑے میں تھے وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ الباہ تعالان جس پلڑے میں تھے وہ پلڑا ان کے مقابلے میں ہلکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ پندرے میں دکھایا گیا آپ کے مقابلے میں وزن ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں آپ والا پلڑا حضرت صدی اکبر رضی اللہ والا پلڑا بھاری ہو گیا پھر عمر عثمان پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ آپس میں وزن کیا گیا چہا عمر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس پلڑے میں موجود ہے وہ پلڑا بھاری ہے حضرت عشمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں آپ والا پلڑا ہلکا ہے دربار رسالت میں اس خواب کو سید عالم نورم جسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا اب وہ جو خواب بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں سن کے المیزان اس کے بعد ترازو ہٹا دیا گیا آگے میں نے کسی کا کسی کے ساتھ وزن ہوتے نہیں دیکھا تو نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خاص بیان ہوا تھا اس کی تصدیق فرمائی. لیکن فی اللہ لیکن سرکار کے آگے مزید اس کی وجہ سے سامنے نہیں آئی لیکن جو کچھ بیان ہوا اس کے لحاظ سے وہی ترتیب وہی انداز وہی ترتیب فضیلت وہی ترکیب تخوا تہار اور وہی جو ایمان کی گلیوں کے لحاظ سے ایک بیٹا اس مقام پہ موجود ہے اس کا اظہار اس خواب کے اندر جو سید عالم نور مجسم شفیع ملزم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثت تقریری کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ سرکار سن کے اگر مسترد کر دیتے تو پھر یہ خواب خواب ہی شمار ہوتا لیکن یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع مذم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا ہے اور سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے جو تقریر ہے اس تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی دیگر احادیث کے مضمون کا حصہ ہے جو کہ خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد مقامات پر جسے بیان کیا گیا تھا یہاں پر صحابہ اور تعلیم کے مختلف اقوال جو اس ترتیب کو بیان کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھا اور جامع امت کے لیے لٹریچر ہے گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس بات کی تنف توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کورس جو موجودہ حالات میں منعقد کیا جا رہا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ صحیح عطا فرمائی اس کورس کے اخراجات کے لحاظ سے اور پھر آج اس کو پھیلانے کے لحاظ آج خصوصی طور پر فنڈین کو آپ سے کہا جا رہا ہے یہ کمیٹی کے احباب جو اس کوشش کریں گے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے تاکہ اس کورس کو میڈیا کے ذریعے اور دیگر وسائل سے پوری دنیا تک پہنچایا جائے اور بعد میں بھی مختلف ذرائع سے اس کو پرنٹ کر کے مختلف علاقوں تک اسے تقسیم کیا جائے اور پہنچایا جا سکے لہٰذا یہ احباب جو آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے ان پر لمحات میں خصوصی طور پر تعاون کیجئے تاکہ دین مطین کی تبلیغ میں آپ کا بھی مکمل حصہ شامل ہو جائے گروجوں کو قرض سے نجاتتا فرما آمی. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما ہمارے آج کے میزبان محترم الحاج محمد عادی صاحب اور محترم محمد سعید منور صحیح اے اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما یا الہ العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفل ان کے ایمان رض اولاد میں برکتیں عطا فرما اور ان کے والدین کو اس کا عجر و شواب اطا فرما اور جس جس کی روح کی سال شواب کی روح کی, کی نیت کی سب کی اربا تواب پہنچا یا اللہ حاضرین کے جتنے متعلق یہ ہو چکے ہیں سب کی بخش فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما یا الہ عالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل بیماروں کو شفاء کامل آتا فرما حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب اور حضرت مولانا خادم حسین صاحب کو شفائے کامل آجل آتا فرما ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی فصیل پاکستان کو استحکام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کئی مظلوم و مجبور ہے ان کو زبر ظلم سے نجات فرما عثمان صاحب کی والدہ موترما دیوار ہے دعا کیجیے اللہ ان کو شفاء کامل آج لطا فرما امید. میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد اطاف فرما امید. جو اصلاحی اولاد ہے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما امید. جو اولاد نرینہ سے معروم ہے ان کو اولاد نرین فرما جو اپنی اولاد کے عشقوں کے سلسلہ میں پریشان ہے ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما امید. یا سامن دن، سامن دن، سامن دن کورس کے انعقاد میں جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرما امید. جس لحاظ سے بھی اس میں کوئی حصہ ڈال رہا ہے اللہ تو جانتا ہے سب کو اجر عظیم عطا فرما جتنے حضرات نے شرکت کی جتنی خواتین نے شرکت کی سب کو قدم قدم پر لاکھوں سبا بتا فرما الحالمین یہ پیغام ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم سب کی قطاؤں کو معاف فرما یا اللہ سب کے صحیح قبیرہ گناہ معاف فرما یا الہ یہ عشرہ جو قدرت کا شرا ہے اس میں ہم سب کی بخش فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی سطحوں کو معاف فرما, کو فرما. یا الہٰ لال عمین ہمارے ملک کو استحکام اتا فرما پاکستان کو امن واشی کا گہوارہ بنا یا اللہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کی عزائن کو ناکام بنا یا اللہ پاکستان بچانے والوں کو مزید حوصلہ اطا فرما آمین یا الہٰ لال جتنے بھی مجاہدین آزادی اور تحریک پاکستان کے دوران اور بعد میں کیا میں پاکستان کے بعد حفاظت پاکستان میں بڑھنے والے لوگ ہیں سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے ماحول کی تحرییر کی توفیق اطا فرما پاکستان کو امریکہ اور اس کے ہوائیوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ادارہ شرا کے مستقیم کو اپنے منشور کے مطابق بدعقیدگی اور بدعملی کے خلاف بند باندھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ادارہ کے جو مبلغین مختلف مقامات پر خامدین کوشش کا انعقاد کر رہے ہیں سب کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما یا اللہ اپنے سزل و کرم سے ان کو جو فرما سب کے دنوں میں جو حاجات ہیں جو تمنائیں ہیں جو آرزویں ہیں جو دعائیں ہیں مولا تو جانتا ہے اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تیرے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی جھولیوں کو معروف فرما کتنے نادار کتنے مفلس لوگ کتنے وہ کہ جن کے گھروں نہ چاطیاں نہ اتفاقیاں ہیں کتنے وہ جنہیں بیماریوں نے جن کی کمر توڑ دی ہے کتنے وہ کہ جو قرض کے گوشت کے نیچے دبے ہوئے ہیں کتنے وہ کہ جنہیں ناجائز مقدمات کا سامنا ہے میرے مولا سب تیری رحمت کی انتظار میں ہے سب کو اپنی کے رحمت کا حصہ عطا فرما کیا الہ العالمین سید عالم میرے مدชม شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مرتبہ کے تو سب کو بار بار حرم شریفین کی حاضری کی تصدیق عطا فرما آمد. یا اللہ حضرت پیر سید محمد بدر قیوم شریف صاحب کو نوش میں بلند مقام عطا فرما آمد. ان کے درجات بلند فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین علیہ اللہ ضروری لانے گلے مرض کی دوا ہے مریضوں اچھا میرے لیے سنت کی برکت چلا رہی ہے ایک تو نارملی طور پر ہم سے گھر نہیں چلتا ہم سے دکان نہیں چلتی اتنی بڑی تیری دنیا بھر میں اتنے اسلامی بھائی اور طرح طرح کا مزاج طرح طرح کا انداز اور ساری قومیں داوز اسلامی الحمد للہ کا موبائش وابستہ ہیں ہمارے پاس ہزاروں امپلوئی ہیں ان سب کو تنخواہیں دیں گی ان سب کو مشاہدے دینے اماموں کو مشاہرے دینے سیر سین کو علماء کو مشارے دینے ایک کی تنخواہ ایک کی سیلری اس کے پورے دل کو افیکٹ کرتی ہے یعنی اگر ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے اندر امپلائی ہے تو ایک اسلامی بھائی نہیں ہے اس کا بیٹا تو اس کے بچوں کی امی اس کی ماں اس کا باپ سب پل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے بڑھ تو ویلفیئر ہے تو بتا دیجیے ویلفیئر کس شے کا نام ہے دعوت اسلامی اس انداز لوگوں کے گھروں کو کس طرح مطلب کہ سنبھالے ہوئے ہزاروں خاندان دعوت اسلامی کے تحت پل رہے ہیں الحمد للہ لیکن ہم انہیں اس طرح کی ویلفیئر کہ جناب یہ لے جاؤ ضرورت اسلامی کے اندر پھر اگر ہمارے پاس ڈونیشن ختم ہو جائے گا تو ان کو سیلری تو ہمیں دینی رہنی ہے انہوں نے تو کام کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہزاروں طلبا پڑھتے ہیں عالم بند رہے ان کو تین ٹائم کا کھانا کھلانا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاول کا آٹے کا ارینج کر کے ہم نے اپنے تولبا کو کھلانا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہماری ریسپانسبلٹی ہے اور یہ کوئی کسی کا پر احسان نہیں ہے یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے کام ہے جب ایک کام لیا ہے کام ایک میڑا اٹھایا ہے اور اتنا بڑا جو 110 سو جامعات چلا رہے ہیں ساڑھے چھ سے زیادہ مدارس المدینہ چلا رہے ہیں تو ہزاروں کے اماموں کی سنکھائیں جا رہی ہیں تو اتنے پینتیس ہزار شعبوں میں کام ہو رہا ہے جیلوں میں کام ہو رہا ہے قیدیوں کی خیر خواہ کرنی ہوتی ہے یہ سارے کام جب کرنے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹ اسی لیے ہم ڈونیشن کرتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں ملتا بھی ہے جو دینے والے دیتے ہیں زکات دیتے ہیں پتلا دیتے ہیں اپنی خالے دیتے ہیں پیسہ بھی جو اگر آپ دیتے ہیں تو کون سا کا دے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ہمارے بھی ہماری نام ہے کچھ خرچ کر دیتا بھی رب ہے اور خرچ کرنے کا فرماتا بھی رب ہے اور خرچ کرنے کی توفیق دیتا بھی رب ہے اور خرچ کرے تو ثواب دیتا بھی رب ہے آل ہمارا کریکٹر کیا ہمارا کردار کیا کچھ بھی تو نہیں بیٹھا بیٹھا سوبھاؤ کما رہے ہیں تو اللہ کی رہنا چاہیے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پیسہ ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تو ان کی قسطوں نے بخ لگایا اور کسی کے جی میں روپیہ ہوتا ہے آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو اس کو سخاوت صرف ہو گئی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا تعلق یہ دولت و مند بننے سے نہیں یاد رکھیے گا سخاوت کا تعلق یہ دل سے ہے السلام علیکم ماشاء <سلم> اللہ جی عثمان بھائی نے مائک بنایا آواز آ رہی ہے سریش <سلم> اچھا جگا کرنا جگا کرنا چھوڑ دیا وہی سوچا یار بول کے وہی سوچیا لکھیں مجھے پہلے ہی سخت پیار سکھایا ہوا لیکن میں یار گرمی شروع ہوئی ہے مانی بھائی میں سوچ رہا تھا یار قیامت کی جو تو ہوگی کیا حال اس کا کیا ہوگا اسپتالوں میں کہ مجھے اسی پارج ہے نا میں کر رہا تھا عرب شریف کی گرمی آپ اندازہ کریں نا کہ وہ کیسی ہوتی ہے کہ وہ سنا ہے کہ عرب شریف میں اگر وہ آپ پتھروں پہ گوشت رکھے تو وہ بھی کباب بن جائیں تو اس طرح کی گرمی ہوتی ہے وہاں پر تو وہ یہ حجاج جو تھا یہ سفر کر رہا تھا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نے پلاؤ ڈالا اور دوپہر کا ٹائم تھا اور کھانے کے لیے اس نے بستر خوان بچھایا صحیح ہے تو اس نے اپنے جو غلام تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ کسی کو بلا کر لے اور مہمان جو ہے مہمان کے طور پر تو وہ ایک مطلب کہ دیہاتی کو ایک ارادی کو پکڑ کا لے آئے غلام جو تھے نا اس کے حجاج کے تو اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ جو ہے نا دعوت قبول کرو تو اس عرابی نے کہا کہ میں سے تمہاری دعوت سے پہلے میں دعوت قبول کر چکا ہوں تو اس نے پوچھا کس کی دعوت تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تمہاروں کو تعالیٰ کی دعوت قبول کر لی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تو وہ بات اب اٹھا کہ اس کی سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے جو حجاج تھا وہ کہنے لگا نا اس کو تو بحران یہ ہے کہ یار مطلب کہ اولیاء کرام سبحان اللہ یار کیسا ان کے پاس خوف و خدا ہوتا ہے کیسا عشق کے رسول ہوتا ہے کاش اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو کتنے مطلب کہ اولیا کرام کتنے اچھے انسان ہوتے ہیں کتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی پیش نظر دیکھیں وہ آخرت کی گرمی ہوتی ہے آخرت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان پیش نظر ہوتی ہے ہم یار صحیح بات ہے کہ دنیا کے اتنے پردے مطلب کے وہ پڑھ چکے ہیں نا کہ مطلب کے سوچ سمجھ کی فکر آخرت جو وہ ہماری مت کی ایسا بات ہے تو اللہ تعالیٰ علیہ سلام کے سبجے فکر آخرت نصیف ارمائے اللہ <سؤال> تبارہ تعالیٰ <سؤال> بے حساب ہماری منفرت فرمائے تو عثمان بھائی مائک پر آ جائیں میں اپنے افسر کے لیے جا رہا ہوں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بہت مجھے یاد رکھیے گا کوئی غلطی کتائی ہوئی ہے تو السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی و ومغفرہ کیا تو ہار ہے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور محترم اسلامی بہنوں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں بال بچے ٹھیک ہیں طبیعت شریف ٹھیک ہیں مزاج شریف ٹھیک ہیں بہت جلدی میں ہوں بھی رائیڈ بیک اللہ موت پر رکھ لو جی آ گئے مٹھائی والے بھائی تو پکوڑے والا اچھا جی بول لو بھائی غریبوں کا مزاق اڑا لو غریبوں کو دنیا والے ہمیشہ اسی طرح سے بےزت کرتے ہیں آپ بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا بول لو بھائی پکوڑے والا بول لو جلیبی والا بول لو جناب حلوائی بولنے لیں آپ جناب جو مرضی آئے بولے جناب آپ ویسے بھی ہمارے بزرگ ہیں تو فیضانے رضا بھائی آپ کہتے ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے ہمیں آپ کو, ہم تو آپ کی ہم تو آپ کو آپ کے دیدار کو طرف کہتے آپ کا نک نظر ہی نہیں آ رہا تھا آپ کا نک کے دیدار کو ہم طرف گئے تھے آپ کہاں چلے گئے تھے ترا کے گھومشتا کا ہم نوٹس لگوانے والے تھے اپنے بینر پہ شکر ہے اس سے پہلے ہی آپ آ گئے تو آپ جیسے دس اور غنی پاکستان میں ہو جائیں تو پاکستان غنی ہو جائے گا اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی کہتے ہیں آپ فیضان فضا بھائی آپ کی جو پرابلم تھیں جو مسائل تھے جو مشکلات تھیں جو تکلیفیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی الحمد للہ آپ کے مسئلے مسائل کچھ سولو ہوئے اب آپ